بسم اللہ السلام علی محمد محمد علیکم و اللہ وبرکاتہ و پاک البہ الجو تمام علبات الباء باقی تمام آل سامع الخراً گرامی برادہ سب کچھ مسلم باپ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے دعائے صوفیہ میں ہیں اور آبی دور آج کے درس نمبر جو ہیں درس نمبر تین سو آٹھ ابلگ سولہ ہیں ابلک سولہ ہاں تو تین سو جو ہے شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کے تعداد تھے اور سولہ جو ہے دعا صوبح کا درخت نمبر 16 اور دعا صوبے کا درخت نمبر سولہ ہے دعا صوبے میں کل پہلے پیرگر پہ میں کچھ گیارہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانا منگائیں اللہ کے رحمت کو وسیلہ قرار دے کر تو ان میں سے آج دسواں دعا ہے اور ایک دعا باقی ہے دسواں دعا وہ دعا یہ ہے آدسواں دعا جو ہے جو اللہ سے مانگا گیا ہے وہ طلح من با یہ کلمہ مبارک ہے یہ دعا یہ جملہ ہے اللہ سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں وہ طلح من بہ اس میں بھی باقی دعاؤں کی طرح تین قلمہ ایک بہا ہے جس کا معنی بار بر توجی ہو گیا اور باقی طلح ایک لفظ ہے اور روشن دی ایک لفظ ہے ہاں جی اس میں بیاہ جو ہے باقی جگہوں کی طرح یہاں پر بھی ابھی توضیح جی آپ کو طلحمنی کے بعد دے دیں گے ہاں جی تو تین کلمہ ایک طلحم دوسرا بیہا ایک روشتی طلحمنی اس کلم کی توجہ جو اس میں تین الفاظ ہیں طلحم ایک لفظ ہے نون ایک الگ لفظ ہے یا ایک الگ لفظ ہے یہ تینوں الگ الگ کلمات سے مرکف ہے تین الگ کلمات سے ان میں پہلا فعل ہے طلحم و فعل ہے جو اصل محسود ہے دوسرا جو ہے صرف نون وہ حرف ہے اس کو نون وقائے کہتے ہیں عربی صلی اللہ علیہ میں تیسرا یا ہے وہ ضمیر واحد متکلم ضمیر ہے آج کے اسلام میں انگریزی میں پرون نعن بولتے ہیں اس میں یہ نون جو ہے فعل کے ساتھ جب ضمیر واحد مت لانے کی صورت میں فاصلہ کے لیے لائے جاتے ہیں اس حرف کا کوئی معنی نہیں اس نون کا کوئی معنی نہیں پراحمت الہن نی کے بعد جو یا ہے وہ میرے میری کا معنیٰ دیتا ہے یہاں پر اس دعا کے اندر اور کبھی میرے کا معنی بھی دیتا ہے لیکن یہاں میرے کا معنی نہیں دے رہے ہے یعنی یہاں کے حساب سے مناسب معنیٰ لکھا ہے میرے اور میری کا معنیٰ دیتا ہے تو یہ مذکر معنت دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اب خود طلحموں کا معنیٰ جو ہے کیا ہے یہ کس کہاں کس فیل کی حقیقت کیا ہے خدے یہ طلحم آج باب افال سے ہیں فیل مذاثقہ واد مضکر حاضر فیل اور باب افعال سے ہیں صرفی اصلاح میں الحماع الحم و علامن سے جس کا اَلْحَامًا معنیٰ کیا الحمہ الم کا الہامن معنی مذریج ہے دل میں ڈالنا کسی بات کا کسی بات کا دل میں ڈالنا کسی چیز کا سوچ سمجھ بات دل میں ڈالنا لغت جو قاموس الجید لغت میں لکھا یہ لکھا کہ دل میں ڈالنا کسی بات کا کسی بات کا اور اسی سے ملہمن ہاں جی ملہم ان کا معنی کہ اسی سے اسے محفول کا سکھائے خدا کی طرف سے بتایا ہوا الہامی یہ معنی بھی کیا ہوا ملحم ان خدا کی طرف سے بتایا ہوا کوئی بات حکم الہامی کوئی بھی الہامی بات الحم شدہ یہ سارے معنی تین معنی کے ہے الہام جو ہے ایک عربی لغت ہے ہاں جی اس میں فرماتے ہیں الہم جو ہے اللحام الحام القاعش الحم جو ہے القاء شے بروئی ادھر القام سے جدید میں یہ بھی لکھا ہے یہ الحم کا دل نقطہ نقطہ و قلب ذہن عقل یعنی ان میں سے کہیں بھی دل میں کوئی بات نہ ہاں جی قلب میں کوئی بات ڈالنا وہی دل کے معنی میں ہے اور ذہن میں کوئی بات نہ عقل میں کوئی بات نہ یہ معنی بھی کیا ہے اس لباس کا یہ سارا جو اس روح کا معنی میں کیا ہے فرماتے ہیں علقاش الحام جو ہے لام حامیم اس کا اصل حروف ہے بنیادی الحام یعنی علق وش فروی راہ پر پیش کے ساتھ را عین ہاں جی علقاء فروی اور یہ لغذ علقا جو ہے فروغ کا معنی لغذ میں لکھا ہے دل ہاں جی دل کا معنی کیا ہے اور نقطہ, نقطہ قلب کا معنی بھی کیا ہے دل اور نقطہ قلب دل کا خاص نقطہ اور اور ساتھ ہی جو ہے اس کا معنی ذہن بھی کیا ہے اور عقل بھی کیا ہے روح کا معنی تو اس کے معنی وہ القاح الحام کے دل میں کوئی بات ڈالنا ذہن میں کوئی بات ڈالنا عقل میں کوئی بات ڈالنا سوچ میں یہ معنی کیا ہے پھر فرماتے ہیں یہ القا اور القا جو ہے الہام جو ہے یہ یا تسعلقہ بیمہ کان منجہت اللہ اور یہ صرف اللہ کی طرف سے یہ مختص اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں یہ الحام بندوں کے دلوں پر انبیاء کے دلوں پر مومنین کے دلوں پر سچے ہیں، یا وجہۃ الملاء العلیٰ یا جو ہے ملا اعلیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ملا آلّ سے ملا جہاں کے عوالی مراد فشوں کی طرف سے تو یہاں معنیٰ کہ الہام یعنی دل میں کوئی بات القاع کرنا ڈالنا ہاں جی اور یہ الہام جو ہے اللہ کی طرف سے خاصے ہر کسی کی طرف سے ہونے کو الہام نہیں بولتا ہے یا ملائی اعلیٰ سے یعنی فشتوں کی طرف سے اس کو الہام بولتے ہیں چنانچہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الحمہ فجورا و ط سرۂۂ شمس میں ہاں جی سر شمس میں سور شمس میں فعال ہمہ فجور و تعائن اللہ نے ہر نفس کو الحام کیا فجور نفس یعنی گناہ اور اغائے نفس یعنی نیکیاں اللہ نے ہر نفس کے اندر یہ صلاحیت ڈال دیا کہ کون سی چیز گناہ ہے کون سی چیز جو ہے نیکی ہے اس کے پہچان کی صلاحیت اللہ نے انسان کے نفس کے اندر ڈال دیا اور انسان جو ہے فجور نفس اور تاوائے نفس کو پہچانتے ہیں کون سی چیز, چیز اچھا ہے کون سی چیز, چیز برا ہے کون سی چیز, چیز نیک ہے کون سی بس ہے وہ اللہ فرماتے ہم نے انسان کے نفس کو اچھے اور برے کی تمیز دے دیا اچھائی اور برے کو ہم سے اسے الحام کر دیا نفس کو اللہ نے ہر نفس کو الحام کیا فجور نفسِ نے گناہ نفس نے نیکیا تو اس میں لفظ الحمایا ہے اللہ کی طرف سے آیا اللہ خود فرماتے اللہ نے الہام کیا فوجور فجور نفس کو نفس کو گناہوں کا بھی حجور نفس یعنی گناہ کا یہ چیز گناہ ہے بولا نفس کو بتائے الہام کر کے تغاہِ نفس یہ, یہ چیزیں نیک بول کے اللہ نے نفس کو اس چیز کا بھی بتا دیا اور یہ لفظ الہام کہتے ہیں وہ اصر و من اصل جو ہے یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے عرب میں التحام شیخ سے نکلا ہے یعنی بابا ابتلاؤ ہو ابتلا یعنی کسی چیز کا نگل لینا ہے اصل اس کا معنی کہتے ہیں یہ ہے الہام کا اصل معنی کس چیز کا نگل لینا ہے. پورا پورا مطبا عرب بولتے ہیں علتحم الفصیل ما فِ ہاں جی عربی مفردات راغب جو قرآن لغات اس میں فرماتے ہیں عربیہ التحام کے لطف بولتے ہیں فصیل ہاں جی مافِ ذرا الحام یعنی اور کہتے ہیں یہ جو ہے اصل میں الہم الحام اصلم تجمہ شکل ہے اصل میں التحام شیع سے یعنی کسی چیز کا نگل لینا ابتلاع ہو عربی کا منتظم کیا چنانچہ جی عرب بولتے ہیں التحم الفصیل ہاں جی محافذ ذرا التحم الفصیل ماحفِ ذرا یعنی جیسے فصیل جو نا وہ بچے کو بولتے ہیں جانور کے بچے کو بولتے ہیں دودھ پیتا بچے کو تو مات یعنی بچھڑے نے یا جانور کے دودھ پیتا بچے یعنی جو کچھ گائے وغیرہ کے تھن میں تھی نگل لیا یعنی پورا پی لیا یہ معنی میں عرب بولتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے اصل مادہ اصل میں شروع میں استعمال اس معنی میں تھا پھر الہام بھی اسی لفظ سے لیا کہ اس چیز کو پورا پورا اخذ کرنے کے معنی میں لینے کے معنی میں تو الہام میں بھی کسی جو ہے حکم یا حقیقت یا پیغام کو اللہ سے یا فرشتوں کے القاع کے ذریعے پورا پورا حاصل کرنے کے معنی میں چونکہ جو الہامات ہوتی ہیں نا بندے کو اس میں پھر اس کو کوئی شک شبہ نہیں رہتے ہیں وہ پورے وجود کے ساتھ اس الحام کو اخذ کرتے ہیں فرشے سے اس پیغام کو پورا پورا خز کر لیتے ہیں یہ نہیں کچھ کچھ سن لیا کچھ نہیں سنا فرسہ جب القاع کرتے ہیں پورا پورا کر لیتے ہیں اللہ جب کسی مومن کو کوئی حق سمجھانا ہو تو اس کے دل میں کوئی بات ڈالنا ہو تو پورا پورا ڈالتے ہیں مومن بھی اس کو پورا پورا اخذ کر لیتے ہیں لے لیتے ہیں اسلام الہام اس کے اصل معنی لغوی سے ہم آہنگ ہیں تو الہام یعنی جو ہے یعنی الہام میں بھی جو ہے کسی حکم یا حقیقت یا پیغام کو اللہ سے یا فرستوں کے, کے علقاء کے ذریعے بند مومن جو ہیں اللہ اولیاء کرام پورا پورا حاصل کرنے کے معنی میں ہے تو یہ ہم آہنگ یا اصل لغوی معنی سے یہ بالکل ہم ہے تو یہ ہو گیا لفظ الحمنی کے آپ کو توضیع ہو گیا یعنی اللہ اللہ سے دعا کریں اے اللہ تو میرے دل میں ڈال دے اے اللہ تو الطلح اللہ تو میرے دل میں ڈال دے اے اللہ میرے عقیل اور ذہن میں ڈال دے ہاں جی اے اللہ جو ہے بیہا اب آگے آ ہاں جی اللہ سے معاطب ہے بیہا کا جو ہے ہا کہ ضمیر پھر وہی رحمت ان کی طرف پلاتی ہے باہر سے جا رہی آمان ب وسیلہ برکت واسطے کے معنی دیتی یعنی اس رحمت کے واسطے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس رحمت کے واسطے سے جو ہے جو تیرے پاس سے اس رحمت تیرے پاس سے اس رحمت کے ذریعے سے اللہ تو میرے دل میں ڈال دے اس رحمت کے برکت سے اس رحمت کے وسیلے سے میں تیرے درگاہ میں درخواست کرتا ہوں تو اس رحمت کے برکت سے میرے دل میں ڈال دے میرے ذہن میں ڈال دے میرے عقل میں ڈال دے کیا چیز رشدی روشن اس میں لفظ رشد الگ لفظ ہے یا الگ لفظ ہے جس طرح پیشر میں جو ہے یا ہے یہ یا جو ہے اسی میرے میری کے معنی میں ہے ہاں جی اس کو ضمیر مجرور متصل واضح مت کہتے ہیں ہاں یہ یاد ہے میری باقی لفظ رشت جو ہے یہ فعل ہے یہ جو ہے لفظ رجح یا مزہ ہے یہ جو ہے ازفیل ہے رشدہ یرشد یر رش دن سے مزدر ہے رشادن سے لفظ رجن مضدر ہے اس فیل سے یہ لفظوں جو دیکھو روش دن و رشادن آگے نا تو رشد یرشدو کا مضدر ہے لفظ روشن رشد اس کا معنی لغت میں لکھا ہے راہ یاف ہونا رش معنی راہیاف نین راستہ پانا ہدایت پانا ایک معنی یہ لکھا ہے دوسرا معنی ہوش میں آنا یہ بھی لکھا ہے تیسرا معنی بالغ ہونا سن نے شعور کو پوچھنا یہ سارے معنی لیکن یہاں پر یقینی باتیں جو ہیں اور ہدایت کے معنی میں راہیا پناہ راستہ دکھانے کے معنی میں ہدایت کے معنی میں ٹھیک ہے نا حق بات دل میں ڈالنے کے معنی میں تو روش کا ایک معنی جو ہے عقل ہوش کے معنی میں لکھا ہے اسی سے لفظ رشید ہے اور راشد ہے اس کے معنی بیدار یا باہوش عقلم یا یافتہ بالک یہ سارا معنی ہے وہ بھی اسی لفظ رش سے ہیں ہاں اور اسی لفظ رش سے مرشد بھی ہے ارشد یورشد سے یہ اسی مادے سے مرشد مرشد کے معنی راہنما معلم تعلیم دلانے والا رہنما راستہ دکھانے والا معلم تعلیم دینے والا تعلیم سکھانے مربی تربیت کرنے والا ہاں یہ سب مرشد کے معنی میں پیر جو کہ ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں اس کو بھی مرشد بولتے ہیں اور اس کے علاوہ انگریزی گائڈ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں رہنمائی گائڈ رہنمائی اور ساتھ ہی پائلٹ کے لیے جو جہاز کو لے کے چلتے ہیں تو اب تو منا بہا رشدی کا ترجمہ بھی ہوا اے اللہ بندہ کی جو تجمہ کروں, کروں میں تجھ سے سوال کرتا کہ تو آپ اپنی رحمت شفقت اور احسان کے مسئلے سے میرے دل میں یا جو ہے عقل اور ذہن میں ہدایت و حق بات اور سیدھے راستے کی القاع کرتے رہیں اللہ سے دعا کر تو من اللہ علق کرتے رہیں ڈالتے رہیں میرے دل میں میرے عقل اور ذہن میں کیا چیز ڈالتے رہیں ہدایت حق بات اور اور سیدھے راستے کی چانی پہ رہنمائی جو ہے سیدھے راستے جو ہے میرے دل میں ڈالتے رہیں کہ کون سا راستہ سیدھا ہے کون سا راستہ حق ہے کون سے راستہ ہدایت کا راستہ ہے یہ میرے دل میں اللہ رہنمائی کرتے رہیں اس میں اس مزارک مزار کے سے ہمرا رہے کنٹینیو تاکہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں آگے میری توضیع ہے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیشہ میرے دل میں جو ہے ہدایت رہنمائی ہدایت جو ہے اور حق بات ہاں جی سیدھے راستے کی طرف جانب رہنمائی میرے دل میں ڈالتے رہیں القاع کرتے رہیں تاکہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں کیونکہ انسان جو ہے ہمیشہ اللہ کی رہنمائی اور ہدایت کا محتاج ہے جس طرح ایک بلب کو جو ہے کو روشن رہنے کے لیے مرکز سے اس کو مسلسل بجلی ملتا رہنا ضروری ہے ایسے ہی ایک انسان کو ہدایت یافتہ اور ہدایت پر ثابت رہنے کے بھی اللہ کی طرف سے مسلسل رحمت لائے کا محتاج ہے اور ایک لمحے کے لمحے کے بھی جو ہے بے لمحے کے لیے بھی جو ہے بے نیاز نہیں ہیں اسی دعا کا ترجمہ جو سید خوشید عالم ترجمہ یہ کہ میرے دل کو طا رشی تجمہ لے کے میرے دل کو حق سے ملا دے یہ تجمہ کیا علامہ بشیر میرے دل میں حق بات کے القاع کر دے ہاں جی؟ تو سید خوشید عالم صاحب کے ترجمہ میں اس دعا کا لازمی معنیٰ تو ہوا ہے مفہوم سے اخص کیا ہے ان الفاظ جو کہ الہام جو اس لبس کے اندر ہے روش کا جو لبس ہے اس کی لوغی معنی اس میں ملحوں سے نظر نہیں رکھا اور علامہ کے تجمے میں جو الفاظ کی لغوی معنی کا خیال رکھا ہے توضیع جو اس دعا کے حوالے سے بند آئے یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا کسی حد تک اتفاقی مسئلہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس میں الہام کا ذکر ہے تو الہام کے بارے میں اللہ کی طرف سے الیا الہی اور سچے مومنین کے دل پر الہام کا سلسلہ تا مت باقی ہے لیکن وہی جلی جو کہ فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام پر ہوتے تھے وہ اب بند ہوئے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں لہذا وہی کے سلسلہ بھی بند ہو چکے لہٰذا اس دعا میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے دل میں ہدایت اور حق بات اور دل کو سیدھے راستے پر رکھنے کے رہنے کے لیے اللہ سے الہام کی دعا کی دعا فرمایا ہے اور الہام کی استعداد کیا ہے وہی کہیں کہ, کہ الہام کا کیا ہے اور ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنے کا جو ہے تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا پڑھتے رہیں وطول ہی میں بیا اللہ مجھے راہ راہ کی جانب رہنمائی کرتے رہیں راہ راہ کی جانب میرے میرے دل میں ہدایت القا فرماتے رہیں انسان کو راہ راست اور حق کا راستہ پانے کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی لطف و کرم اور رحمت کا محتاج ہے ہدایت اور راہ راست پر ثابت قدم رہنے کے لیے بھی ہمیشہ اور مسلسل اللہ کے رحمت کا محتاش ہے اس لیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں وطول منویاروجی اللہ اس رحمت کے برکت سے تو ہمیشہ ہاں جی میرے دل کو تو ہمیشہ میرے دل کو جو ہے رائے راس ہدایت اور ہاں بات کی جانب رہنمائی فرماتے رہیں یہ دعا ہم کرتے رہتے ہیں تو میرے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب سے کو خلوص سے دل کر دعا کو کرتے رہنے کی تحفہ توہرما اور بارمہ بتا کے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرماتے رہیں آمین یا رب العالمین